صورت الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے الرحمن رحمان علم قرآن اس نے تعلیم دی ہے قرآن کی خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا اللہ البیان اور اسے بولنا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنوں کی رات ان پر سورت رحمان پڑھی تو وہ تم سے بہتر جواب دینے والے تھے جب میں اس آیت پر آتا فبی ائ ابی کو ماتوک دیوان تو وہ یہ جواب دیتے اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو بھی نہیں جھٹلاتے ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے اللہ سبحان و کی بے شمار صفات ہے لیکن اس میں سے اس کی خاص صفت الرحمن جو بسم اللہ میں بھی آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قرآن مجید کا جب آغاز ہوتا ہے اس وقت بھی ہم اللہ تعالی۔ کی صفات رحم کو پکارتے ہیں ایک طرح سے تو اللہ تعالی کی یہ رحمت ہے اس کا ایک انعام ہے اس کی ہم سب انسانوں کے اوپر ایک خاص شفقت ہے کہ علم القرآن اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے اور اس تعلیم کو اپنی طرح منصوب کیا یعنی اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا لیکن آپ کو بھی سکھانے کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں جتنے بھی قوموں کے واقعات بار بار دہرائے جاتے ہیں ان کی تاریخ دنیا میں کسی کو معلوم نہیں صحیح ریکارڈ جو ہیں وہ صرف اللہ کے پاس ہیں تو وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے گے پھر آپ نے ہمیں دیے یہ سارے واقعات کیوں سنایا اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرماتے ہوئے کہ دیکھو تم وہ نہیں کرنا جو انہوں نے کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی اس انجام سے دو چار ہونا پڑے اسی طرح اور کون سی چیزیں جو ہمارے حق میں بہتر ہیں کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں سب کچھ اس کتاب میں بتا دیا گیا خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا اب دیکھیے کہ پہلے قرآن کی بات ہے، پھر انسان کی بات ہوئی تو جس رب نے یہ قرآن بھیجا ہے اسی نے انسان کو بنایا ہے اور پھر انسان کی وہ خوبی جو اسے باقی خوبیوں سے باقی مخلوق سے ممیز کرتی ہے بالکل الگ کرتی ہے وہ ہے بولنے کی صلاحیت بولنے کی قوت اور بولتا انسان اس وقت ہے صحیح طور پر جب وہ صاحب شعور ہوتا ہے نیگویا انڈائریکٹلی بتایا گیا کہ انسان کو عقل عطا کی ورنہ تو چڑیا بھی بولتی ہے پرندے بولتے ہیں اور بہت سے جانور بولتے ہیں بکریاں بھی بولتی ہیں لیکن ان کا بولنا اور انسان کا بولنا بہت مختلف ہے اور انسان کا بولنا کیا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے سوچ سمجھ کی صلاحیت رکھی خواہشات رکھی جذبات رکھے احساسات رکھے اور انسان ان سب چیزوں کو ایکسپریس کرتا ہے اپنی زبان کے ذریعے کتنا وہ عقلمند ہے کیسے وہ جذبات رکھتا ہے کیا وہ سوچتا ہے یہ سب کچھ ہماری زبان ہی اگلتی ہے اب ہونا کیا چاہیے کہ اس زبان سے جہاں ہم بہت کچھ اور باتیں کرتے ہیں وہاں قرآن کی تعلیم بھی حاصل کریں اور قرآن کی تعلیم بھی دے حدیث میں آتا ہے خیرمنتا علّ القرآن و علامہ تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں اس لیے بحثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو توجہ دے اور دوسروں تک پہنچائیں اشم سول قمر اب اب دیکھیے حیران کن بات ہے ایک طرف تعلیم کی بات ہوتی ہے دوسری طرف کائنات کی نشانیوں کی بات ہے ایک طرف قرآن کے اترنے کی بات ہے دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے عجائبات ہے جو سورج چاند کی شکل میں ہمارے سامنے ہے یہ بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں تو جس رب نے یہ اتنے حساب کے ساتھ بنایا فرمایا اشم سمرسمان سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہے تو جس نے اتنے زبردست کیلکولیشن کے ساتھ ان کے فاصلے رکھے ان کے سائزز مقرر کیے ان کے اندر جو ہیٹ حرارت روشنی جو کچھ بھی انسان کے فائدے کے لیے رکھا وہ بالکل صحیح توازن کے ساتھ رکھا اسی نے یہ قرآن نازل کیا اور یہ قرآن اس کی رحمت کی نشانی ہے وہ نجم و شجر ستارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اس کی ساری مخلوق اس کی تابے ہے فرما بردار ہے اور بندے کے لیے بھی حق یہی ہے کہ وہ بھی اسی طرح اپنے رب کے سامنے جھک جائے وہ وہ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی یعنی یہ ہے پیزر نہیں سب کچھ بنا ان سب کے اندر بہترین توازن ہے اللہ نے اس کائنات کو عدل پر بنایا ہے لہذا ہمارے لیے حکم کیا ہے اللہ فی المیزان کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو تم بھی عدل پر قائم رہو رہوز نسط وخصر المیزان انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو یعنی دوسروں کو ان کے حقوق صحیح طور پر ادا کرو کرونا زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا یعنی انسان اس زمین کا حق دے انوارمنٹ کے ایشوز جو ہیں اس وقت کتنے الارمنگ ہیں کتنے پریشان کن ہیں کہ زمین پر کچھ سپیشیز بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں کچھ اور جانور جو ہیں ان کے لیے زمین پر رہنا دوبھر ہو گیا ہے اور انسان نے بعض اوقات ان چیزوں کو ابیوز کیا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انسان یہ زمین صرف تیرے لیے نہیں بنی تیرے لیے جو چیزیں بنی ہیں وہ بھی یہی رہیں گی تو ان کے رہنے کا حق بھی انسان کو قبول کرنا چاہیے اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں پیکڈ صاف ستھرے ورنہ آپ دیکھیے کہ میٹھی چیز اگر یوں خالی جگہ پہ چھوڑ دی جائے تو اس کو کیا کچھ نہ چمٹ جائے طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی ہوتا ہے پب ایا ای ربی کماتو کا بس اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے خلق الانسان من ان کل فخار اس نے انسان کو ٹھیکری جیسے سڑے گارے سے بنایا انسان کی تخلیق کے مرحلے بتائے جا رہے ہیں تاکہ انسان ہوش میں آئے اور اپنی قدر پہچانے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر جو انعامات کیے اور جس طریقے سے اس کو بنایا اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر گزار ہو اور خلق الجان من, مارج من نار۔ اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا بس ہے و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹ لاؤ گے ای کو ماتو کر دی باندھ رب الق رب الغرب دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک و دگار وہی ہے یعنی سورج کہیں سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری جگہ غروب ہو رہا ہوتا ہے اور جہاں ایک طرف سے غروب ہوتا دکھائی دیتا ہے وہ دراصل دوسرے کے لیے مشرق بنا ہوا ہوتا ہے وہاں سے دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو ہر وقت غروب اور طلوع کا سلسلہ جاری ہے بس اے انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جٹلاؤ گے مرج البری ال دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائے بہین برز اللہ پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے یعنی ایک ہی جگہ پر رہتے ہوئے اپنی اپنی رفتار کو اپنے اپنے کلر کو اپنے اپنی حالت کو مینٹین رکھے ہوئے ہیں اللہ کے عزت سے اللہ کے حکم سے فَبِأَيَّ پس اے جن تم اپنے رب کی قدرت کی کن کن کرشموں کو جٹلاؤ گے یا خروج من دونوں سے ہی موتی اور مونگے نکلتے ہیں یعنی میٹھے سے بھی اور نمکین سے بھی یا گرم سے بھی اور ٹھنڈے سے بھی جو بھی مختلف قسم کے سمندر میں پانی کے رنگ یا شکلیں یا اس کے مزاج رکھے ہیں ان سب کے اندر سے خیر نکلتی ہے انسان کے فائدے کی چیزیں ہیں بس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے ولا ہل جب من شل بحرک اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں ایک سوئی تو ڈوب جاتی ہے لیکن لاکھوں ٹن وزن کے تمہارے جہاز کس طرح اس کے سینے پہ کھڑے ہیں پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جٹلاؤ گے کل آئی فان ہر چیز جو اس نے بنائی فنا ہونے والی ہے زمین پر جو کچھ بھی پایا جاتا ہے سب ختم ہونے والا ہے وہ یب کا وجہ کد الجل اکرام اور صرف تیرے رب جلیل و کریم کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے ربی کو ماتو کد دی بان یس الحمن ارد کُلہ یومن ہو فی شان زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں اللہ ہی کے محتاج اور اللہ سے ہی سب کچھ مانگتے ہیں ہر آن وہ نئی شان میں ہے اس لیے انسان تو بھی اسی سے مانگ اور کبھی مایوس نہ ہو اگر آج تیری دعا نہیں سنی گئی تو ہو سکتا کل تجھے تیری مراد مل جائے ابھی ربی کم آدی بان سنفرکم او حد فقلان اے زمین کے بوجھو دو بوجھو یعنی جن و انس ان قریب ہم تم سے باس پرس کے لئے فارغ ہوئے جاتے ہیں یعنی قیامت کا دن آئے گا تو دونوں سے حساب لیا جائے گا یعنی جس طرح انسان مکلف ہیں اسی طرح جن بھی انسان اور جنوں دونوں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا اور دونوں سے ہی عبادت کا مطالبہ کیا گیا فَبِأَيَّا لَا اِرَبِّكُمْ هَا تُكَدْ بِبَانْ يَا مَعَشَرَ الْج इन اِن استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اے روح الجن انس اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو نہیں بھاگ سکتے اس کے لیے بڑا زور چاہیے اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاو گے تو پھر اگر نہیں بھاگ سکتے تو کیا کرو اللہ کے آگے سبمٹ کرو اللہ کے آگے جک جاؤ سرینڈر کر دو خوشی سے اس کی بات مان لو تمہارے پاس اتنا زور نہیں ہے جو تم بھاگ سکو کہیں بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شولہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے لَا اِرَبِّكُمْ <عَتُكَذِّبًا> پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا انی قیامت کے دن لبی کو ماتو دیبان تو اس وقت قیامت آ جائے گی تو پھر تم اپنے رب کی نعمتوں کو کیسے جٹلاؤ گے ان کا حساب دینا ہوگا فی ہوما عدل یوس الم بھی انسم والا جان اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گنا پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی کیونکہ نامہ امال تیاروں کے سامنے آ جائے گا ہاتھ پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے اور ویسے اللہ سبحانہ و تعالی خود سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے کبھی اعلی اربی کما المجرمون ابھی مجرم اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے یعنی پوچھنے کی ضرورت نہیں جو جیسا ہوگا وہ اس کے چہرے سے ٹپک رہا ہوگا خز نواسی ال اقدام تو ان کو پاؤں سے اور ان کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے کھینچ لیا جائے گا کبھی ائ الا ربا تان ہازی جہنم التی بل مجرمون اس وقت کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیتے تھے جھٹ تھے مانتے نہیں تھے من آن وہ اس میں اور گرم کھولتے پانی کے بیچ میں گردش کرتے رہیں گے جیسے کہ پیچھے بھی اس کی تفصیل گزری ہے کہ جہنمیوں کو جب بھوک لگے گی تو زکوم دیا جائے گا وہ اتنا کڑوا ہوگا کہ شدید پیاس لگے گی پانی مانگیں گے تو ابلتا پانی دیا جائے گا جس سے ان کی آنتے گل کے باہر آ جائیں گی جب وہ پانی پی چکیں گے اور اس سے کوئی پیاس تو بجے گی نہیں تو واپس ان کو دوبارہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا پھر وہاں پر تڑپیں گے اور دوبارہ یہی سائیکل چلتا رہے گا ای ولی من خاف مقام اور ربی ہی جنتان اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے دو باغ ہیں یعنی اب اچھے لوگوں کا انجام بہت اچھا بھی ہے پبھی الا ای ربی کما افنان ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور پبھی الا ای ربی کو ماتوق دیبان پیما نی تجریان ان دونوں باغوں کے بیچ میں دو رواں چشمے پبھی الا ای ربی کو دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں پبھی اربی ای کو ماتوق دیبان جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیہ لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوگی یعنی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے وہ بھی اے آل کو ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوگی جنت کی عورت کی نگاہ کی تعریف کی جا رہی کہ بحیا عورت ہوگی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوانا ہوگا وہ بھی ائی آل ای ربی کو دیبان ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی یعنی چھپا کے رکھے ہوئے هَلْ الْإحسانِ إِلَّا الْإحسان> نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے محمد بن علی بن حنفیہ سے مروی ہے کہ یہ ایک ہے یعنی ہل جزا الاحسان اللہ احسان جو نیک کے لیے بھی ہے اور بد کے لیے بھی امام بخاری کہتے ہیں کہ ابو عباد کہتے ہیں کہ یہ ایک ضابطۂ عامہ ہے یعنی ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا جانا چاہیے جیسا وہ کرتا ہے یعنی اگر وہ اچھا کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا کیا جائے یعنی نیکی ہی کوئی اچھا کرے تو اس کو عقل بھی کہتی ہے انسان کی فطرت میں بھی یہی بات ہے دین بھی یہی بتاتا ہے کسی سے بھی پوچھ لیا جائے کہ جو اچھا کرے اس کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے اس کا بدلہ اچھا ہی ہونا چاہیے مندونی جنتان اور ان دو باغوں کے علاوہ دو اور باغ ہوں گے لب کو ماتاندا ختان دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے وبی عیا ای ربی کو ماتی بان ان میں بکثرت پھل اور کھجورے اور انار جریر کہتے ہیں میں نے سلمان سے پوچھا رضی اللہ عنہ اے ابو عبد اللہ یہ جو جنت میں کھجور اور درخت ہوں گے یہ کہاں ہوں گے انہوں نے فرمایا اس کی جڑے اور تنے سونے اور موتیوں کے ہوں گے اور اس کے اوپر والا حصہ کھجورے ہوں گی یعنی نیچے جو اس کا سٹم ہے اور جو شاخیں وغیرہ ہیں وہ دنیا کی کھجوروں سے مختلف ہیں ان نعمتوں کے درمیان خوبصیرت اور خوبصورت بیویاں ظاہر اور بات ان کا خوبصورت ربی کو ماتوکان خیموں میں ہوئی ربی کو ماتوک زیبان لمبی ان سن قبل جان ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے ان کو نہ ہوگا پبھی اعلائی ربی کو ماتوک زیبان وہ جنتی سب قالینوں نفیس اور نادر فرشوں پہ تکیے لگا کے بیٹھیں گے لب کو ماتو کر دیبان تبارک اسم وال اکرام بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحان نے انسان کو بنایا اس کی تعلیم کا انتظام کیا اچھے برے کا فرق بتایا اس کے سامنے دونوں راستے کھول کے رکھ دیے اچھا بھی اور برا بھی جنت اور دوزخ دونوں کا نقشہ بھی کھینچ کے رکھ دیا اور اس میں جانے والوں کی صفات بھی بیان کر دی اور پھر انسان پہ چھوڑ دیا کہ وہ اپنے لیے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے اور اگر کوئی نہ بھی مانے تو رب کا نام تو بہت برکتوں والا اور بہت جلال و اکرام والا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ایک شخص بھی اگر اس کی اتاد کی طرف نہ لپکے تو اس میں ہماری اپنی عزت اور ہمارا اپنا فائدہ اور بھلا ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف خوشی سے آگے بڑھے کیونکہ اگر ہم صرف اس کے آگے کھڑے ہی گے تو وہ ہماری طرف آئے گا اور فبیع آلائی ربکو ما تکذبان کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہے کہ ایک بار نہیں بار بار اس بات کی تکرار ہے اللہ سبحان کا یہ رحم ہے اس کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کو خبردار کیا اور اسے نعمتوں کو دیکھنے ان پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی اور اسے پہلے سے بتا دیا کہ اتنا کچھ تمہیں دیا گیا ہے کہ جس کو تم جھٹلا نہ سکو گے جس کا تم انکار نہیں کر سکو گے تو اگر کل انکار نہیں ہوگا تو آج ہمارا رویہ انکار سے اقرار میں بدل جانا چاہیے اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے تم سے زیادہ بہتر جواب دیا تھا کہ جب ان کے سامنے یہ آیات پڑھی گئی تو انہیں کہا کہ اے رب ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان نعمتوں کا صحیح معنی میں اقرار کرنے اعتراف کرنے ان کا حق ادا کرنے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ہم کو توفیق ادا کرے سورت الباق بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اذا وقعت ادا وقاطل واقع ادا رجت الرجا و بسبا البسا فکانت جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جڑلانے والا نہ ہوگا یعنی قیامت کا دن جب آ جائے گا سامنے تو کوئی یہ نہ کہے گا کہ میں نہیں مانتا اس کو اب وہ بالا کر دینے والی آفت ہوگی زمین اس وقت یک بار کی ہلا ڈالی جائے گی پوری زمین پہ زلزلہ ہوگا ابھی تو جو زلزلے آتے ہیں کسی ایک ایریا میں ہوتا ہے دوسرے میں نہیں ہوتا باقی سکون ہی ہوتے لیکن اس دن کسی کو بھی سکون نہ ملے گا اور پہاڑ اسی طرح ریزا ریزہ کر دیے جائیں گے اڑے پھر رہے ہوں گے کہ پورا گندا غبار بن کے رہ جائیں تم لوگ اس وقت تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے سارے انسان تین گروپس میں بڑھ جائیں گے دائیں بازو والے سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا یہ لی عام نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کامیاب ہو جائیں گے الٹیمیٹلی اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا یہ اللہ کے نافرمان لوگ ہوں گے اللہ کا انکار کرنے والے اس کے دین کا انکار کرنے والے اس کے احکامات سے پھرنے والے اور آگے والے تو بس آگے والے ہی ہیں وس سابقون الا اکل مقرب پی جن تن آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں وہی تو مقرب لوگ ہیں نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے یہ کون لوگ ہیں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ہر دور میں سابق ہوں گے یعنی جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جائیں گے وہ جن کا حال یہ تھا کہ جب ان کے آگے حق پیش کیا گیا تو انہوں نے قبول کر لیا انکار ہی نہیں کیا جب ان سے حق مانگا گیا تو انہوں نے ادا کر دیا کوئی ریزسٹی نہیں کیا اور دوسروں کے معاملے میں ان کا فیصلہ وہی کچھ تھا جو خود اپنی ذات کے معاملے میں تھا یہ سابقین کی علامت کہ دوسروں کے لیے بھی وہ اتنے ہی خیر جتنے جی کوئی خیرخ اپنے لیے کرے اپنی ذات سے کرے یعنی دوسروں کا فائدہ اور بھلا چاہنے والے لوگ اور نیکی کے کام اور نیکی کے راستوں پر دوڑنے والے اللہ کی طرف اور کسی بھی لمحہ, کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر یا معمولی سمجھ کے چھوڑنے والے نہیں فرمایا من اولین اگلوں میں سے بہت ہوں گے وہ من آخری اور پچھلوں میں سے کم لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہیں گے پہلوں میں سے زیادہ اس لیے کہ اس وقت شاید فتنے کم تھے اور اٹریکشنز کم تھی تو نیکی کی طرف جانے والے مواقع زیادہ تھے یا اس کی طرف جانا نسبتاً آسان تھا اور آج چونکہ ہر طرف ایک چھوٹے چھوٹی جگہ پر ایسے شیطان ہیں کہ جو انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتے اور انسان مقصد فوراً بھول جاتا ہے تو جو شخص دنیا میں نیکی کی طرف دوڑنا لگا سکے وہ قیامت کے دن سابقین میں سے کیسے ہو سکتا ہے پھر سب سے پہلے ان کا انعام بتایا جا رہا ہے ان کو کیا ملے گا مرسا تختوں پر تک یہ ہم نے سامنے بیٹھیں گے یعنی ان کے جو بیٹھنے کی سٹنگ روم ہوں گے یا سٹنگ ایریا ہوں گے وہ بہت ہی زبردست ڈیکوریشن والے ہوں گے ان کے مجلسوں میں ابھی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پہ کنٹر اور ساگر لئے دوڑ پھر رہے ہوں گے یعنی کنٹینرز لے کے ہر طرف پھر رہے ہوں گے کہ کس کو چاہیے اور جسے پی کر نہ ان کا سر چکر آئے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا اور ان کے سامنے طرح طرح کے وہ لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہے چن لیں اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہے استعمال کریں یعنی ان کی اپنی چوائس ہوگی جو جس کا ذوق جس کا ٹیسٹ ابو امامہ سے روایت ہے کہ جنتی شخص جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندے کو کھانے کی خواہش کرے گا اور وہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا اور ٹکڑے کیے ہوئے صورت میں آگرے گا یعنی فورن ہی پہنچ جائے گا اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی ہوگی ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی یہ سب کچھ ان امال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے یعنی وہاں ان کی گفتگو بھی بہت اچھی ہوگی اور کوئی کسی کو ستائے گا نہیں کوئی کسی کا مزاق نہیں اڑائے گا کوئی کسی کو پھپتی نہیں کسے گا کوئی کسی کو بلٹل نہیں کرے گا ہر کوئی بات کرے گا تو وہ دوسرے کی خوشی کا ہی باعث ہوگی وہ خوشی میں اضافہ کرنے والی ہوگی دنیا میں آپ دیکھیے کہ قریب سے قریب لوگوں کے اندر بھی بد مزگیاں ہو جاتی ہیں ہسبینڈ وائف کے بیچ میں بہن بھائیوں کے بیچ میں ماں اور بچوں کے بیچ میں ہمیشہ خوشگوار گفتگو نہیں ہوتی کوئی نہ کوئی لخ کا پہلو شامل ہوئی جاتا ہے لیکن وہاں کچھ ایسا نہیں ہوگا کوئی کسی کو ایک بیڈ ورڈ بھی نہیں کہے گا اللہ قیلن سلامن سلام مگر جو بات ہوگی سلامتی والی اور ٹھیک ٹھیک ہوگی یعنی سلام کی پکار ہر طرف سے آئے گی اور ہر طرف سے ان کو جو باتیں سننے کو ملے گی وہ بھی امن پر مبنی ہوگی وہ اصحبلین اور دائیں بازو والے ماںحابلین کیا کہنا دائیں بازو والوں کا ان کی کیا کتنی خوش قسمتی پیسے درم مخدود وہ بے خار یعنی بغیر کانٹوں کے بیریوں اور طے تہ چڑے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم روا پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست میں ہوں گے یہ ہے ان کا انجام اور ان کا ریوارڈ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کر دیں گے اور انہیں باقیرہ بنا دیں گے اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت لیکن سابقین اگلوں میں سے زیادہ ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم ان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آہستہ آہستہ زیادہ نیکی کی طرف دوڑنے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی وہ اصحاب شمال شمال اب تیسرے گروہ کا ذکر ہے بائیں بازو والے بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئے کے سائے میں ہو گے۔ جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے یعنی دنیا میں بڑے اچھے زندگی بسر کر رہے تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے یعنی کبیرہ گناہوں سے معافی نہیں مانگتے تھے ان پر ڈٹے ہوئے تھے خوشحالی کے اثر سے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو جب خوشی ملتی ہے یا نعمتیں ملتی ہیں تو وہ تھوڑا بگڑ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں میں غلط کام بھی کر لوں تو میرا کچھ نقصان نہیں تو اس طرح وہ حق سے دور ہوں گے لہذا یہ ان کا انجام ہوگا کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے پھر اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے ان کا عقیدہ آخرتی درست تھا کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے اور اللہ کو خوب پتہ ہے وہ کون سا وقت ہے جب یہ ہوگا اور ہو کر رہے گا ثم ایوہ پھر اے گمراہو جھٹ جھٹلانے والو تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو یعنی جہنم میں اسی سے تم پیٹ بھرو گے کیونکہ بھوک تو بہت لگے گی سائز بھی بڑھ جائیں گے انسانوں کے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تو اونٹ کی طرح پیو گے یعنی ایک بیماری ہے اونٹ کی جس میں اونٹ بہت زیادہ پیتا کہ پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی یہ ہے بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں قیامت کے دن ان کو یہ بدلا ملے گا نہ نخلق نہ صدیخون ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے اس بات کو مان کیوں نہیں جاتے اس کو ایکسپٹ کیوں نہیں کرتے کیونکہ جب انسان اس بات کو مان لیتا تو پھر اللہ کا حق بھی ماننے لگتا ہے وہ تو قدرتی نتیجہ ہے اس کا کیا کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا اور ہم اس سے آجز نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل کے رکھ دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے ہیں شکلوں میں اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو پھر سبق کیوں نہیں لیتے اگر انسان دیکھے نا تو ماں کے پیٹ میں بچے کی جو شکلیں بدلتی ہیں اگر اس میں سے age کی یا جو پیریڈ ہوتا ہے اس کی پرگنسی کا اگر اس شکل میں انسان باہر آ جائے تو آنکھوں کی جگہ بڑے بڑے گڑھے اور اس کا سر اتنا بڑا اور دھڑ اتنا چھوٹا اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی ابھی ایسی شیپ میں کہ انسان دیکھ کے ڈر جائے تو یہ اللہ تعالی کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بہترین شکل میں پیدا کیا اور بہترین حالت میں اس نے دنیا میں ہمیں رکھا فرمایا کہ تمہاری مختلف حالتے تھے اسے سبق کیوں نہیں لیتے افر ائی تم ماں کبھی تم نے سوچا بیچ جو تم بوتے ہو یعنی زمین کے اندر ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں یعنی جس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کو پیدا کرنے والے ہم ہیں اسی طرح زمین کے اندر ہر طرح کے نباتات اگانے والے بھی ہم ہی ہیں ہم چاہیں تو ان کھیتوں کو بھس بنا کے رکھ دیں کچھ نہ اگے پنا پی نہ سکے اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہے جو مختلف ریزنز تلاش کرتے رہو کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی بلکہ ہمارے تو نصیب بھی پھوٹے ہوئے ہیں اس وقت تمہیں اپنا نقصان یاد آ جائے کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو کبھی سوچا ہم نے جب ہم پی رہے ہوتے اسے تم نے بادل سے برسایا اس کے برسانے والے ہم ہیں کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ بادل نہ برسائے خوشک سالی ہو جائے تو پھر آپ دیکھیے کہ کوئی خوشحالی باقی نہ رہے ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کے رکھ دیں یعنی کڑوا کیونکہ سمندر تو کڑوا ہوتا ہے اور اس سے جو پانی اوپر اٹھتا ہے اس میں کتنی ہے حیرت انگیز بات ہے کہ نمک ساتھ نہیں جاتا ایک طرح سے میٹھا پانی جاتا ہے پھر وہ بادل بن کے کسی زمین پہ برستا پھر انسان سے پیتے بھی ہیں کھاتے پیتے بھی ہیں نہاتے بھی ہیں اور دیگر ضروریات یاد بھی پوری کرتے گزار نہیں ہوتے اصل یہ کھانا نہ چھوڑ دے انسان اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے جو بھی استعمال کرے افرنا ارلتی تورون کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا اس کا پیدا کرنے والے ہم ہیں ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنا دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہر جگہ اس کے مطلوبہ چیزیں رکھ دی اب پہلے زمانے میں ماچس کے کارخانے تو نہیں تھے یہ بجلی تو نہیں تھی کہ جس سے لوگ اپنے ہیٹر جلاتے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے درخت پیدا کیے کہ جن کی ٹہنیوں کا آپس میں ٹکرار کے آگ پیدا کر لیتے تھے وہ پسب بسم رب کل عظیم پسب رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجیے یعنی سب نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے طور پر فلاں مواقع النجوم بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایہ اور ہے بہت عزت والا عظمت والا ایک محفوظ کتاب میں سب یعنی لوہے محفوظ پر جس سے کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا یعنی وہاں پاکیزہ فرشتے اس کی حفاظت پر ہے یا اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں ہر ایک نہیں تنظیل عمر رب العالمین یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے اس سے دراصل قرآن پاک عظمت کا بیان کرنا مقصود ہے کہ دیکھو اللہ نے اس کو کتنی عزت دی ہے بندو تم بھی اس کو مقام دو تم بھی اس کی قدر کرو اف باد الحدیف ان تم بدھینون پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے تنائی برتتے ہو بے رخی برتتے ہو یہاں ایک طرف قرآن مجید کی شان بیان کی جا رہی ہے اور دوسرا ان لوگوں کا رویہ بیان کیا جا رہا ہے جو قرآن پاک کے ساتھ کرتے ہیں وہ تجالون رسق کم ان اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ لگا رکھا ہے کہ تم اسے جھٹلاتے ہو یعنی وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ کتاب جو اللہ تعالی نے اتنی محفوظ رکھی ہے کہ جس کے پاس مقرب فرشتے ہی جس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں پاکیزہ فرشتے ہی جس کے پاس جاتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ اتنا اہتمام برتنے ہیں اور تم اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں کوئی تو میں پکڑ نہیں سکتا تم کسی کے کنٹرول میں نہیں تم سمجھتے ہو کہ تم آزاد ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم انکھو دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لاتے اس وقت تمہارے اختیار تمہاری قوت تمہاری طاقت کہاں جاتی ہے کہ بڑے سے بڑے ڈاکٹرز اور بڑی سے بڑی مشینیں بھی اس کے اندر روح نہیں ڈال سکتی واپس نہیں لا سکتے اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں انسان کو دنیا کے بنسبت آخرت کے منظر نظر آنے لگتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے فرشتے جو پاس بیٹھے ہوتے ہیں کوئی بھی نہیں دیکھ پاتا لیکن اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں جو مر رہا ہوتا ہے جو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے فرشتے مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں آسمان کا دروازہ کھلتا ہے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے کہا جاتا ہے فلاں شخص ہے وہ کہتے ہیں مرحبا ہے پاک نفس جو پاک بدن میں تھا داخل ہو جاؤ قابل تعریف اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت اور خوشبو سے اور اس رب سے جو ناراض نہیں ہے برابر اس سے یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی روح آسمان تک پہنچتی ہے جہاں اللہ اجزا جلح ہے اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہو دائیں بازو والوں میں سے ہو نیک لوگوں میں سے ہو تو اس کا استقبال یو ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے تو اصحاب امین میں سے ہے یعنی اس کو وہی بتا دیا جاتا ہے کہ تم آئندہ کس کیٹیگری میں ہوگے اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی توازوں کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا ہے فض نظم حمیم وہ تسلی تجہیم انہ القینک عظیم یہ سب کچھ قطعی حق ہے یہ بالکل سچ ہے ایسا ہی ہونا ہے اسی طرح دنیا سے روانگی ہے بسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تصبیح کیجیے تصبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی پاک بیان کرنا کہ پاک ہے وہ رب ہر ایب سے ہر نقص سے جس نے یہ سارا سلسلہ چلایا جس نے یہ سارے انتظامات رکھے اور جو جس چیز کا مستحق تھا اس کو اس ٹھکانے تک پہنچا دیا